کا شکار نہ ہو سمجھوتا نہ کرے بازی نہ کرے وقت یا جگہ کا شکار ہو کر اپنے دین مذہب کو لچک نہ دے اہل سنت میں وہ موم سنی سنی وہی ہوگی اسلام میں مسلم وہی ہوگا جو اپنے اسلام کے اندر مضبوط یہ ایک عام مطلب لفظ چل رہا ہے اس وقت یہ, جی یہ, یہ, یہ, کو, کو جی, یہ انتہا پسند نہیں ہے جی یہ جی پرانے خیالات کا بندہ نہیں ہے جی <coughs> یہ جی جتنے الفاظ چل رہے ہیں حقیقت میں اسلام کے اندر یہ جی منافقت کے معنی میں استعمال ہوتے آپ خود بتائیں کہ آپ کا دوست کون شمار ہوگا سہی وہی جو آپ کی دوستی میں اس طرح پختہ ہو کہ آپ کے دشمن کے ساتھ کسی طرح کا تعلق رکھنا جگوارہ نہ کرتا ہوں اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے کہ آپ کے دشمن سے بھی تعلق رکھتا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ درگ آدمی ہے یہ نقصان دے گا اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اسلام دیا سکا جائے اسلام کے مخلص اسلام میں مخلص وہی ہوگا جو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کسی طرح بھی لچک پیدا کرنا دوبارہ نہ کرے اہل سنت میں وہ مخلص وہی ہوگا کہ جو کسی طرح اہل سنت کے مخالفوں سے لچک پیدا کرنا دوبارہ یہ یاد رکھنا میری بات کافر خصوصاً یہود نسارا جس بات کی تعریف کریں جس کی تعریف کریں سمجھنا وہ انتہائی قفر کی بات ہو انتہائی گبراہ کی بات ہو وہ لانتی اعتدال پسندی کی تعریف یہ جی اعتدال پسند مائیں جنرل مشرف کی کو تعریف کر دیں صحیح تاریخ. جنرل مشرف کی اس کو جنرل مشرف میں کہتا ہوں اس کی تاریخ کیوں کرتے تھے یورپ والے کیوں کہتے کہ جی معتدل آدمی ہے, پسند ہے جی؟ یہ لبرل ہے جی یہ روشن خیال ہے جی ایسے نا قرآن پاک نے کیا کہا لا ولا الہ بین زبین جو ایک طرف ہوتا ہے ہر, ہر لحاظ سے ایک طرف ہوتا ہے اگر وہ مومنین کی طرف ہے تو مومن. کافرین کی طرف ہے تو ادھر بھی مل جاتا ہے ادھر بھی مل جاتا ہے ان کو بھی صحیح کہہ دیتا ہے ان کو بھی کبھی صحیح کہہ دیتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ